سکتے آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں جو عبارت فکا ہنفی کی پڑھوں گا یہ اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتے وہ ساری کی ساری جو بزرگوں نے خلاف آتے ان کو جناب ہم نے ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے تسلیم کیا لیکن اب جناب کہتے دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ جو امام والی بات آمین کہنے والی بات ایمانداری سے فرمائیے کہ جب امام کہتا ہے آمین اور مقتدیوں کو بھی بھی بھی کہا گیا کہ تم بھی آمین کہو امام نے بھی آمین کہی کہی یا نہ کہی مقتدیوں نے بھی کہی اس کا مطلب ہے جب دونوں آمین میں مشترک ہیں وہ پڑھنے میں بھی مشترک اور اگر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پڑھنے میں مشترک نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام نے بھی سورے فاتحہ نہیں پڑھی اور یہی میرا جناب اعتراض ہے آپ فرمائیں کہ حنفی مذہب میں امام کے لیے سور فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے آپ آئے آج آج ثابت کریں حنفی مذہب کو حنفی مذہب میں سور فاتحہ امام کے لیے بھی فرض نہیں ہے نعمالی میں اگر کوئی جورت ہے دلیری ہے آئے ثابت کریں کہ یہ دیکھیے جی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 آج جب وہ مقتدی ان کے آگے آیا تو آج کہنے جی آج ہم بھی نہیں پڑھیں گے تو مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود آپ نے ساری عمر ان کو وہاں پڑھنے دی آج جناب کیا کہ جب جنازے کا وقت آیا آپ نے وہاں بھی جناب کہا کہ خود کہا کہ میں نہیں پڑھتا میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں حلفی مزن میں سور فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے آئے نمانی آئے نمانی کا کوئی بڑا آئے مجھے ثابت کرے یہ کامت اللہ یہ دوسرے تیسرے بیٹھے ہوئے آج میں مذہب مذہب کو چیلنج کرتا ہوں ہنفی مذہب میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو آؤ میں آپ کو کہتا ہوں اپنی فکا کی کتابوں سے مجھے دکھا دو کہ جی ہمارے مذہب میں سور فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے بات تو جناب کیا کہ طے ہو چلی آپ دور دور جا رہے ہیں آپ لوگوں کو دھوکے میں دے رہے ہیں مدم میں سور فاتح, نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے آج نومالی تم نے جس امام کی طرف نسبت کی ہے آؤ آج اس کے مذہب کا دفاع کرو آج ہم ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہنفی مدم میں نہ امام کے لیے نہ منفرد کے لیے نہ مقتدی کے لیے نہ نماز جنازہ میں نہ کسی اور جنا... نماز میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمہارے نزدیک نماز میں سور فاتحہ پر نہ فرض ہو میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ یا تو آج حنفی مذہب کا دفاع کریں گے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 میری پہلی بات گول کر کے ایسے کھا گئے جیسے جناب میں نے آپ کو لڈو پیش کیا تھا اور نمانی صاحب جناب کیا کہ نگل گئے جناب آپ ثابت کریں میرا چیلنج ہے میں چیلنج کرتا ہوں حنفی مدم میں نماز میں سور فاتحہ فرض نہیں ہے اور ساری دنیا کے دیوبند سے لے کے منڈی بھاؤ دین تک جتنے بھی دیوبندی ہیں آ کے ہنفی مذہب کے مطابق نماز میں سورے فاتحہ ثابت کر دیں میں آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے کیوں لوگوں کو دھوکا دیتے ہو اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو دھوکا دے رہے ہو آج میں تمہیں ننگا کروں گا نومانی صاحب آپ کو پتا لگے گا کہ کس سے علی رسول بزرگوں دوست ہو عزیز ہو اس باری کے اندر مولانا شمشاد صاحب نے سمجھا کہ شاید زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا صرف زور لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا دلال سے مسئلہ حل اپنی ہوتا ہے نے تو سٹارٹ لیا میں دلال سے مسئلہ حل ہوتا ہے میں نے پہلے سے کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کی بذا کی دور کھا قاضی اسمت اللہ صاحب یا کسی اور کو مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے کسی دل جلے سے کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دوں نام نہیں قاضی صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں قاضی صاحب نے تمہارے بڑے حافظروپڑی کو ایسا بدلا ہے آج تک میدان مناظرہ میں نہ آیا ہے آج کہتا ہوں چیلنج کر کے اگر ہمت ہے کسی مناظرے کے اندر اس کو لے آؤ کم مخاطب کرتے آپ کا صاحب کو ہم ان کے شاگرد اپنا شاگرد انشاءاللہ آپ کے مقابلے کے لیے ہر وقت موجود ہیں ہے جو مر چکے ہیں ان کو بھی ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے رہ جاتی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے چیزیں رہ جاتی ہیں فتح آپ کو برا کا میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ یہ آئے تھے امام احمد سے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ سے اجما نقل کیا حافظ ابن تیمیہ نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہ یہ آئے جو ہے نماز کے بارے میں اب چاہیے تو یہ تھا نا اس پر کوئی تنقید کرتے نہیں ہے میں شان نزل بتا چکا ہوں حدیثیں بتا چکا ہوں کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے ماض اللہ ہے قرآن کی حدیث جو ہے پیش کر دہ حدیث ہے اے جھوٹے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ حدیث پیش کر رہا ہوں خدا کا قرآن پیش کر رہا ہوں اور فتح کبرا کی بات رہ گئی تھی وقت کی قلت کیا بات وہاں پر میں پورا پڑھ رہا ہوں میں <تصفيق> نے جو اس وقت پڑھا تھا وہ صفہ ایک سو اٹھاٹھے فتح کبرا جب دو کا اس کے اندر پورا میں لفظ نقل کرتا ہوں القرآن ترحمون اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کدستہ کدسا نزل فل کراط فسلات پہلے یہ بات نقل کی کہ بہت سارے اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ یہ کرا فسلات کے بارے میں نازل ہوا یہ آیت نازل ہوئی پھر وقال کالا باز خطبہ آگے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی میں نے اگے عبارت پیش کی تھی کیا بات لفظ وزکارا احمد دبلو ہمبل ان ال اجماع علی انھا نزلت فی ذلک ذلک چونکہ مولانا علم تو ان کے اندر ماشاءاللہ ایسا ہی ہے نا ذلک ہے مشار ال اسم اشارہ بعید کا اور بعید پہلے ہے قرات کے صلات بعد میں ہے خطبہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اجماع ہے اجماع فی فیزا لیک وہ کس پر قرات فصلات پر نماز پر اجما ہے جو میں نے کہا تھا میں نے نہ خیانت کی ہے نہ خیانت کرنے کی عادت ہے اللہ پاک خیانت سے محفوظ فرمائے ان شاء اللہ جو دلیل پیش کی جائے گی صحیح پیش کی جائے گی یہی فتح بھائی بنے کبرا اس کا صفحہ ہے چار سو ترانوے سفا چار سو ترانوے وان لفظ ہے قرآن کالاحمد اجم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 وہ جو میں نے بخاری شریف سے پیش کیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں امام غیر المضوب علیہ سورہ فاتحہ وہ پڑے گا اور مقتدی آمین کہے گا مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کا جواب کوئی نہیں قرآن کی آیت کا جواب کوئی نہیں مسلم شریف سے جو میں نے حدیث پیش کی اس کا جواب کوئی نہیں اور انشاءاللہ جواب دے سکتے بھی کوئی نہیں کہتے یہ ہیں کہ اس میں تو پھر آ رہا, رہا ہے کہ امام جو غیر المحوب علیہ الگ مقتدی تم آمین کا گے۔ مقتدی امین کہیں گے تو گویا کہ امام امین نہیں کہے گا یہ میرے پاس موجود ہے نسائی اس کے اندر موجود ہے صفا 147 ہے پہلی جلد کا اس کے اندر صاف موجود ہے کہ و انن امام یقول امین امام بھی آمین کہے گا دیکھیں میں نے تو حدیث سے ثابت کر دیا امام بھی امین کہے گا اب اپ بخاری سے یا کسی سید سے ثابت کر دے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہو کہ امام فاتحہ پڑے گا تو مکت دی اور تم بھی ساتھ ساتھ فاتحہ پڑا کرو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اگلی صورت نہ پڑھا کرو حرام ہے ناجائز ہے وہ نہ پڑھا کرو اور اب تک میں نے کہا اپنے عقیدے کی وزاح کیجیے چلیں کرتے ہیں امام امام امام کے لیے بڑا زور لگا دیا انہوں نے امام اور منفرد بات اور رہی ہے جو آپ حضرات کے لوگوں نے ہمیں چیلنج دیا اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا اور میں اب بالکل دو ٹاک بات کرنا چاہتا ہوں مولانا شمشاد سلفی اب ہمیں تحریر دے دے میں مناظرہ نہیں کر سکتا میری شکست ہے اور امام اور منفرد پھر آگے بات اور چھیڑ لیتے اگر اس پر وہ مناظرہ نہیں کر سکتے تو تحریر دے دیں اپنی شکست کی پھر جو اور چھڑے۔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 میں پیش کر رہا تھا بخاری شریف بخاری شریف سے حدیث اذا قال الامام و غیر مغزوب علیہم ولز یہ ہے حدیث ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ اس میں بھی آ نبی پاک فرماتے اذا قال الامام کالا پھر واحد کا سیخ امام کہے گا غیر مغزوب علیہم ولزو علیم لو آمین مقتدیو تم نے یہ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ تم نے آمین کہنی ہے ابو یہ پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے اس کے ساتھ یہ یہ چھوڑو مسلم شریف سے وہ جو حدیث میں نے پیش کی تھی حضرت ابو موسا شریف رضی اللہ تعالی سے اسی کے اندر آگے لفظ موجود ہے وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ازاک المقوب علیہ فکول کسی کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے ازاکر فکبر امام اللہ اکبر کہے گا مقتدیو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور آگے بزا کرا فن ستو وہ کت کرے گا تم چپ رہو گے تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے کوئی نہیں اور آگے پھر وہ لفظ وغیرہ محضوب علیہ پکول وین سے پہلے ظالین سے پہلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امام پڑے مقتدیو تم چپ رہو اب ولیم سے پہلے سورج فاتحہ وہ پڑھتا ہے یا سورج یاسین پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے گویا کہ نبی پاک صاف فرماتے ہیں ولذالین والی سورت سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا مقتدیو تم نہیں پڑھو گے تم چپ رہو گے اور پھر جب وہ ولذالین کہلے گا اس وقت تم امین کہ لے گو کہہ کے لو گے یہ میرے پاس موجود ہے صحیح ابو عبانہ اس کے اندر بھی موجود ہے یہی حدیث اذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا اذا كبر الامام فكبروا اس کے بعد پھر ذکر ہے واذا قرأ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 اب سے کہا تھا نا کہ انہوں نے حوالہ غلط پیش کیا آپ نے دیکھا نہیں ٹیپ ٹیپ ہو رہی ہے میں بھی ہی کرانا چاہتا ہوں اب انہوں نے دوبارہ اس کو جناب پھر پڑھ کے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں نے وقت کی قلت کی بنا پر یہ لفظ نہیں پڑھا تھا میں بھی ٹیپ کرانا چاہتا ہوں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 میں آج پھر اب جناب پندرہ منٹ بڑی بات ہے میں دلائل اپنے بیٹے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نہ آپ ان کو مخاطب کریں نہ مجھے مخاطب کریں جو دلائل آپ کے پاس ہیں آپ نے پیش کرنے اگر آپ ایک ہی بات بار بار کرتے رہیں گے تو آپ اپنا الزامی باتیں کر رہے ہیں ساری ساری آپ نے جو اتنا جناب ہم نے یہ دیکھا جناب کیا کہ صرف اس لیے میری بات سنیں صرف اس لیے میں لگا لوں صرف اس لیے میں عرض کرتا ہوں صرف اس لیے کہ ہم نے ان کا جھوٹ جناب واضح کرنا ہے اب میں پیش کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے دو تین جگہ پہ جھوٹ بولا اچھا اب آپ بات فیصلہ کریں گے ہاں جی اس طرح برابر ہو جائے گا بالکل نا اب وہ دس منٹ یہ بھی زائد ہو جائیں گے ان کے دیکھیں انہوں نے پہلے شروع کیا تھا نا اب وہ جو شروع کریں گے دس منٹ ہاں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 آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو قرآن سکھایا وہ لوگ یقینا ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن ذرا فرمائیے لا اللہ کوئی معبود نہیں اسی طرح آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ فرماتے لا سلا کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں نہ مقتدی کی نہ منفرد کی نہ امام کی لا سلاتا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 اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورے فاتح نہیں پڑھی آپ غور فرما کہ لا الہ کوئی الہ نہیں لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں لا را فی اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں مجھے آپ فرمائیے یہ اتنے لا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا لم اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی میں یہ سمجھتا ہوں مولانا نمانی ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں اب اگر اس لا سلا کا معنی یہ کہ جی مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نبی بادی کا معنی کیا ہوگا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 تو ہم کہتے ہیں کہ لاس لاتا مانتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اسی رسول کے منہ سے نکلا ہے جس رسول نے فرمایا لا الہا لا الہ الہ الہ کوئی الہا نہیں الا اللہ, اللہ اب اگر یہ اس جگہ پہ یہ جناب کیا کہ غلط اور جناب کیا کہ مکروح قسم کی باتیں کریں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی میں ان سے ارض کرتا ہوں ان کے ساتھیوں سے ارض کرتا ہوں اگر آج آپ مختی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ختم نبوت کا مسئلہ ختم قرآن پاک میں شکو شبے کا دروازہ نہ کھولو اور پھر اسی طرح لا لا ل اس مسئلے کو بھی مشکوک نہ ٹھہراؤ تم اپنے ایک مسئلے کی بنا پر اسلام کی پوری عمارت کو منہدم کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہو ہم تمہیں اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنے دیں گے جس طرح کوئی الا نہیں اسی طرح کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہم سے فیصلہ کرو اگر آج آپ نے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور کلما پڑھ لیا ہے تو آپ ہمیں فرما دیں اسی طرح لا نبیہ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 بنیاد کو ہم ہدم نہیں ہونے دیں گے کی سادگی اور لا علمی کا اندازہ لگائیے کہ جناب پہلے بخاری کا حوالہ پیش کرنے لگے تھے پھر نہیں, نہیں نہیں یہ نہیں وہ پھر جناب مسلم اٹھا لی میں جناب ایک ہی کتاب کا نام لوں گا وہی آپ کو دکھاؤں گا اور جناب صرف ایک کتاب کا نہیں یہ دیکھیے یہ بخاری کا حوالہ کا یہ بخاری دو شریف دو کا حوالہ دو اچھا دو کہہ دو رہے ہیں آپ اچھا اب اسی طرح دیکھیے اب ایک دوسری حدیث مسلم شریف کی میں پیش کر رہا ہوں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم یا کراب امل القرآن اس شخص کی نماز نہیں جس نے ام قرآن یعنی سور فاتحہ نہیں پڑھی ہائے میرے اللہ جہاں اللہ کے رسول لا کا لفظ استعمال کریں یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے جو لا کو سمجھتے ایک لا تو یہ اردو والا عربی والا نا ایک لا ہمارے یہاں بھی چلتا ہے ہائے ہائے آج تک نعمانی صاحب کو لا کا پتا نہیں لگا یہ لا سے نا رہے ان کو لا کی حقیقت کا علم نہیں یہ میں نے مسلم کی حدیث پیش کی اب جناب دعا آپ کے حبودعود ما عون المعبود آپ ایک حدیث اور سنیں آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فماتے لا صلی اللہ علیہ وسلم اقرب فاتحہ تل کتاب فسائدن کالا صفیان لیمائی یسلی وحدہ یہ وہ چیز تھی جو میں ان کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ سورے فاتحہ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے منفرد کے لیے امام کے لیے مختلف کے لیے لیکن ہائے میرے اللہ ان لوگوں نے جناب کیا کہ اللہ کے دین کو اس طرح منحدم کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کہتے ہیں جی ان کو بات ہے، آپ کو تو لا کا پتہ نہیں آپ کو تو لا ربا فی کا پتا نہیں آپ کلمہ طیبہ کا معنی نہیں جانتے آپ لا نبیا کا معنی نہیں جانتے آپ لوگوں کو دین سکھانے آئے یا جھگڑا ڈالنے آئے یا دین کی بنیاد جناب گرانے آئے آگے دیکھیے ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول حضرت محمد صلف فرماتے ہیں کہ اللہ صلاح تعالی ملا بے فریف کتاب یہ جناب کام ہے میرا میرا آپ ٹائم ضائع نہ کریں گزارش کہ میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی لا کی اب میں مولانا یونس نومانی کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کسی حوالے کو کہے کہ یہ حوالہ نہیں ہے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 اس کے بغیر اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی وضاحت قرآن پاک کا تعین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہذا لا الہ اور لا سلا لا نبی آبادی لا بافی کی موجودگی میں آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلا ہائے ہائے تلوار چلا دی آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نماز پر جس میں سور پڑی جائے اب اگر مولانا نمانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بھی ٹھکرائیں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کی وساطت سے میں ان کو عرض کروں گا کہ آپ لوگ اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کو بھی نہیں سمجھتے تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا بھی آپ کوفے کی بات کر لیا کریں آپ کا مکے مدینے سے کیا تعلق ہے لیکن مولانا نے فرمایا کہ نہیں جی ہمارا تعلق ہے ہم نے کہا چلو جی آج ہمارے قریب آ ہم نے ان کو سینے سے لگانا ہے لیکن یہ اکھڑ گئے حوالے غلط دیے قرآن کی آیت کا مفہوم غلط بیان کیا واضح طور پر کہہ گئے کہ جی کچھ صحابہ پڑھتے تھے اور پھر پتا کیا کہتے نہ پڑھنے پہ اجماع ہے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 نے لا سلا بڑا زور لگا لا سلطا اور کہا یہ ایسے جیسے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, تھے اور پھر کہتے ہیں یہ لا قرآن کے اندر کوئی نہیں آپ کو قرآن آتا ہو تو ہوتا تھا قرآن پاک کے اندر تو موجود ہے لا لالاللہ لالاللہ لالاللہ لالاللہ طیب اور کلما طیبہ واہ پھر روایت پڑی ہے اس کو میں کو راویہ نے ابن اجینا اور وہ کہتا ہے یا جو نبی پاک صلی اللہ میں حدیث تمہیں سنا رہا ہوں یہ حدیث کس کے لیے اس کے لیے ہے اور میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں یہ ہے میرے پاس مسلم شریف اس کے اندر موجود ہے لا صلاتہ. یہ دو سو آٹھ سفا ہے اور حضرت تحام. یہ تحام کی موجودگی کے اندر نماز ہوتی ہی کوئی نہیں ہے یہ میرے پاس موجود ہے کتاب اس کا سفا ہے ایک سو بائیس اور اس کے اندر موجود ہے زتبور. رضی اللہ کی حدیث وہ فرماتے ہیں فرمایا فن سلیہ ماہو کے امام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں البتہ اس کے اندر ذکر ہے جاری کا اور یہ دوسری حدیث ہے میرے پاس حضرت تبور ہے رضی اللہ عنہ کی اور یہ سفر ہے اس کا ایک سو اکہتر اس کے اندر موجود ہے حضرت فرماتے ہیں کہ پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سلاط ان لافی فاتح نہ پڑی جائے تو نماز ناقص ہوا کرتی ہے سلاطن خلفا امام لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ناقص نہیں ہوتی پھر نہیں پڑھنی چاہیے یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے اس کی حدیث ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا کالا رجولون ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے نوی پا کے پیچھے پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات دیکھئے ابھی وہ بات جو میں ان سے کہہ رہا تھا کے منفرد کے لیے یعنی اکیلے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے کیا اب ہیں کہ اکیلے کے لیے پرنا یہ جناب کیا کہ ابو داود کے حوالے سے ثابت ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک ہو آپ آخری ٹرن میں میری بات تسلیم کر گئے اب رہا یہ مسئلہ جناب کے آپ لا اگر یہ لا الہ یعنی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 آپ کو ناک آؤٹ کیا کہ آپ فقہ حنفی کا کوئی دفاع نہیں کر سکے اور میں نے کہا میں نے چیلنج کیا کہ آپ ہنفی مدم میں نہ امام کے لیے نہ منفرد کے لیے نہ مقتدی کے لیے نہ نماز جنادہ میں سورے فاتح پڑھنا فرض ثابت نہیں کر سکتے آئے ہائے جناب لوگوں کو کیوں گمراہ کر کے مارنے لگے آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کیوں پر آ مولانا منظور نمانی آپ کو یہ چند دن کی یہ چند دن کی جناب کیا کہ دھاج کام نہیں دے گی قبر کی بات کرو لوگوں کے جنازے برباد نہ کرو لوگوں کی نمازیں تباہ نہ کرو اللہ کے دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مت نقب لگانے کی کوشش کرو ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیٹھے آج ہم نے روزے روشن کی طرح وہ چیز واضح کر دی جس کے لیے آپ بڑے بے سے اور چونکہ آپ نے کئی مسائل ہمارے تسلیم کر لیے آپ نے کئی غلطیاں اپنی تسلیم کر لی ٹیپ ہو چکی ہے یہ فیصلہ لوگ کریں گے کہ آپ نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے چلو آخر میں آپ منفرد کے لیے تو مان گئے جانا محض اپنے یا مسئلہ کرنے کی محض اپنے خدمات اللہ اللہ اللہ پوری ہدایت اپنے کر پیدا جس ایک مسل کی تحقیق اور اللہ پاک اس عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک سن آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یار حق نے اور انہوں کا بطور حجت ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم کی حدیث قرآن و سنت جس طرح اسلاف نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے اللہ پاک اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے سن سارے اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائے جناب محمد الرسول اللہ صلی وسلم اللہ کی مسجد نبی حاضری نصیب فرمائے جتنے امت بیمار نے عمل فرمائے اللہ پاک جب زندہ رکھے قرآن و سنت کے مطابق اسلاف کے مسلک کے مطابق صابہ کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک جب خاتمہ ہوئے خاتمہ ایمان دے نصیب ہوئے اور زبان تجاری ہوئے اشد اللہ, اللہ محمد اللہ پاک جاں گنی کی تکلیف کو ہر مسلمان محفوظ فرمائے برزخ کے سوال و جواب آسان فرمائے میدان معاشر دیرا دستیوں کو محفوظ فرمائے اللہ پاک پوسراج درستہ آسان فرمائے لواح ہم دلون کی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک صلی السلم شفا نصیب فرمائے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جو کچھ میرے عقل اور ذہن نے محسوس کیا ہے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 نہیں یہ بات تو میں اس مناظرے کو جو کنڈکٹ کر رہا تھا صدر ہی جزاک اللہ ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہ بات جو ہے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 نہیں یہ بات تو میں اس مناظرے کو جو کنڈکٹ کر رہا تھا بحث صدر ہی کہہ رہا تھا مسئلہ جناب کہ آپ لا اگر یہ لا الہ یعنی جو کلمہ پڑے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مفہوم وہی ہو جو جناب کا ہے مجھے فرمائیے پر اللہ کی توحید اور رسول اللہ وسلم کی رسالت کہا جائے گی یہی تو وجہ ہے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ذریعے ہے آتا مولا حضرت محمد آ لا لا مولانا منظور مانی آپ کو یہ چند دن کی یہ چند دن کی جناب کیا کہ کام نہیں دے گی قبر کی بات کرو لوگوں کے جنازے برباد نہ کرو کوئی ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہ بات جو ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جو کچھ میری عقل اور ذہن نے محسوس کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے دبا اس میں ایک بھی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے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 نہیں یہ بات تو میں اس مناظرے کو جو کنڈکٹ کر رہا تھا بحثی سے صدر ہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ